صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و سلم کا فرمان عادشان ہے جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ دودھ پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدی چینل کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور دین متین ہے اور مسلمانوں نے اسی اسلام کی بدولت عروج دیکھا اور ایسا عروج مسلمانوں سے پہلے کسی قوم نے نہ دیکھا سماجی سیاسی معاشی علمی سائنسی ہر میدان میں مسلمانوں نے جھنڈے گاڑے اور ہر میدان میں دنیا کی ہر قوم کو پیچھے چھوڑ دیا اسلام نے قرآن نے آقم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ نے مسلمانوں کے جذبات مسلمانوں کے حوصلوں کو وہ محمیز لگائی کہ مسلمان ہر میدان میں ترقی کرتے چلے گئے اور وہ کام جو بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی طاقتور اقوام صدیوں میں نہ کر سکی مسلمانوں نے چند دہائیوں میں کر دیا آج اسلام کم و دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے اور اسلام کے ماننے والے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں صدیوں پر اس محیط سفر میں اسلام کے سامنے اور اہل اسلام کے سامنے بہت سے رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تہمتیں لگی جھوٹے الزامات لگے اور کتنے ہی اعتراضات کیے گئے لیکن اسلام وہ ہے کہ جو بلند ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اسلام کو خود سنم خانوں سے پاسباں مل گئے اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے وہ خود ہی اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس کافلے میں شامل ہو گئے اور نجات پانے والوں میں سے ہو گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلانے لگے ہمارا یہ سلسلہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی خوبیوں کو واضح کرنے کے لیے ہے اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے وہ طریقہ ہے ہے وہ دین ہے کہ جس پر چلنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہے پچھلے سلسلے کے آخری سوال کا ذرا سا خلاصہ سمجھنے کے لیے اور اس سے متعلق ایک سوال جو ہے اس کے لیے محمود بھائی کی طرف چلتے ہیں پچھلے سلسلے میں جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیوی ہیوی ورڈنگ یوز کرتے ہیں بڑے دقیق الفاظ کے ساتھ اور الفاظ کو جو ہے نئے معانی پہنا کر کبھی روح اسلام کے نام پر کبھی جو ہے وہ اسلام کی افاقی ہدایت کے نام پر یا اس طرح کے مخصوص جو جملے بول کر تو ان کے بحاف پر جو میسج کنوے کرتے ہیں جو آگے پیغام دیتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے سب نے اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا جس سے ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ ہم نے وہاں پر جب روح اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور یہ کہا کہ لوگ ان الفاظ کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ غلط پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سوال یہ الٹیمیٹلی ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا اسلام کی کوئی ان سب روح نہیں ہے کوئی روح اسلام نہیں ہے یا دیر از نو اسپرٹ آف اسلام اسلام کی کوئی اسپرٹ نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ کیا چیز ہے اور لوگ اس کو کیوں غلط ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کی صحیح کیا تفہیم ہوگی کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے اس دن جو ہمارا کلام تھا جس میں روح اسلام کے اوپر ہم نے کلام کیا تھا وہاں پر مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام کی کوئی روح نہیں ہے کوئی سپرٹ نہیں ہے بلکہ وہاں یہ تھا کہ اس لفظ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ایک لفظ ہے وہ فی نفسی درست ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال غلط کیا جاتا ہے غلط معنی و مفہوم کے اندر سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے میں نے مثال بھی عرض کی تھی کہ حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہی کو غلط معنی میں استعمال کیا گیا اور اسی کے بارے میں پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی ارشاد فرمایا کلمہ تو حق اریدا بحل باطل کلمہ سچا ہے مراد باطل ہے تو اسی طرح جو روح اسلام کا لفظ ہے لفظ سچا ہے لیکن اس سے جو مراد جو سیکولر اور لبرل لوگ لیتے ہیں وہ مراد باطل ہے وہ مراد غلط ہے اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا اسلام کی کوئی اسپرٹ ہے بطور خاص کیا وہ اہداف اور مقاصد اور وہ, آ آ وہ حکمتیں ہیں کہ جن کے حصول کے لیے یہ احکام دیے جاتے ہیں تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اسلام کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سراسر حکمت پر مبنی ہے وہی حکمت جو ہے وہ اسلام کی روح ہے وہی اسلام کی روح ہے اور اسلام لازمی طور پر حکمت والا ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ حکیم مطلق کا بھیجا ہوا ہے یہ حکیم مطلق کا بھیجا ہوا اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب بھی ہے کہ اللہ تبارک کا بات قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر احکام ارشاد فرما کے اس کے بعد فرماتا ہے کہ بے شک وہ حکمت والا ہے انہوں حکیم نعلی بے شک اللہ حکمت والا ہے اور وہ علم والا ہے اچھا اسی طرح خود قرآن پاک کے بارے میں ہے تنظیم حمید یہ قرآن نازل کردہ ہے حکمت والے کا کا حمد کے لائق اب یہ جو بطور خاص لفظ بیان ہوا کہ حکمت والے کا نازل کرتا ہے اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے اس کے پیچھے جو علم بلاغت کے اعتبار سے نقطہ ہے کہ یہاں یہی وصف بھی بیان کیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک حکمت والا ہے قرآن پاک حکمت والا ہے اسی طرح نبی پاک علیہ صلاح وسلام کے جو اوسافِ مبارکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں اس کے اندر کیا ہے کماس رسولا کتاب و حکم جیسے ہم نے تمہیں, تمہیں تمہی میں سے ایک رسول بیچا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے تو اللہ تعالی حکیم ہے حکمت والا ہے اس نے حکمت والا قرآن نازل کیا صاحب حکمت نبی پر نازل کیا اور وہ نبی آگے حکمت سکھاتے ہیں وہ دانشمندی اور دنائی کی باتیں سکھاتے ہیں تو حکمت جو ہے یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے حکمت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اسی لیے حضرت لقمان ردی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے طور پر بیان فرمایا وہ یہی ہے والد آتینا لکمان حکم اور ہم نے لکمان کو حکمت عطا فرمائی اس حکمت سے مراد دوائیوں والی حکمت نہیں اس حکمت سے مراد دانشوری دانش مندی اور حقیقی دانائی اور دانش مندی جعلی دانش مندی نہیں کہ جو ہمارے ہاں لفظ یہ لفظ بھی بدنام ہو گیا دانش مندی کا کہ دانش مندی اور دانشوری کا لفظ سنتے ہیں تو ہم تو ویسے ہی آج کل کھٹک جاتے ہیں کہ یار یہ دانشور کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہ گڑبڑی ہوگی ہے وجہ یہ ہے کہ دین سے بیزار لوگوں نے اس لفظ کو اپنے لیے ٹائٹل کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا سارے غلط نہیں ہیں جو دانشور جس لفظ جس کے نام کے ساتھ آتا ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ بانسوں کے لیے درست بھی ہوگا بانسوں کے لیے درست بھی ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ عقل اور دانش کا لفظ غلط لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ دہریے تو اپنے آپ کو کہتے ہی ہیں. You know? mm -hmm. ریشنلسٹ ہیں یو نو ریشنلسٹ ریشنل کا کیا مطلب ہے عقل پسند اور وہ اپنی دہریت یعنی خدا کے مذہب کے وجود کے انکار کو کہ خدا ہی نہیں مذہب ہی کوئی نہیں اس کا نام رکھتے ہیں ریشنلزم عقل پسندی تو اب آپ بتائیے کہ عقل کا اس سے بہتر دوسرا استعمال کون سا ہو سکتا ہے لفظ عقل کا اس سے بہتر دوسرا استعمال کون سا ہو سکتا ہے تو عقل کے جس پر سوائے پاگلوں کے سارے متفق ہیں کہ اچھی چیز ہے بلکہ پاگل بھی کہیں گے کہ یہ اچھی ہی چیز ہے جب اس لفظ کا اتنا غلط استعمال ہے تو روح اسلام تو اس کی بنسبت ذرا محدود لفظ ہے اس کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے تو اصل یہ ہے کہ لفظ کا غلط استعمال جو ہے اس کی وجہ سے اس لفظ سے اجتناب کیا جاتا ہے ورنہ جیسے میں نے ار کیا اللہ تعالی حکیم ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا قرآن پاک اسی حکمت والے کا نازل کردہ ہے اس کو بطور خاص جوڑ کر بیان کیا گیا یہ بھی قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکمت سکھاتے ہیں یہ بھی قرآن پاک کے اندر فخ خیر جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی یہ بھی قرآن پاک کے اندر تو لہٰذا جو دین کے احکام ہیں وہ مبنی بر حکمت ہے مبنی بر حکمت وہی جو حکمت ہے وہ ان احکام کی روح قرار دی جاتی ہے احکام کی روح ان کی حکمتیں ہیں وہ ساری مل کر جو ہے وہی اسلام کی روح بنتی ہے اچھا اب اب مسئلہ کیا ہے کہ لفظ روح اسلام کا ہم استعمال کہاں کریں گے درست ہوگا کہاں کریں گے تو غلط ہوگا جب ہم یہ کہیں گے نا کہ روح اسلام بھی ہے اور بدن اسلام بھی ہے پھر تو ٹھیک ہے یہ روح ہے نا تو اس کے لیے ایک بدن بھی ہے پھر تو ٹھیک اور وہ بدن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بنایا گیا اور دیا گیا ہے پھر ٹھیک لیکن جب یہ کہا جائے گا نا کہ روح خود ہی اڑتی پھر رہی ہے اور جو اس کو جس پنجرے میں چاہے قید کر لے اور اس کا بندہ بنا کے اور پرندہ بنا کے اس کو اڑانا شروع کر دے یہاں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے اب ہمارے سامنے جو دین ہے دین کا سب سے بڑا سورس پہلا سورس جو ہے وہ قرآن پاک دوسرا جو ذریعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کی سیرت آپ کی سنت آپ کی احگیز ہے جب ہم ان سب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اس کی صرف روح نہیں عطا فرمائی بلکہ اس کا جسم بھی عطا فرمایا اور وہ روح اس جسم میں ہوگی تو ہی وہ اسلام قرار پائے گا اگر روح تو ہے جسم وہ نہیں ہے تو پھر وہ اسلام نہیں ہے پھر وہ کچھ اور ہے ویسے تو ایسا پوسبل نہیں ہے ہمارے لیے لیکن اگر مثال کے طور پہ میں ارد کروں کہ اگر ایک انسان کی روح نکال کے کسی بلی میں ڈال دی جائے تو بتائیے وہ انسان ہے یا بلی بلی وہ بلی ہے نا وہ ٹھیک اسی لیے جو لوگ یہ عقیدے کے قائل ہیں آوا گون کے کہ جناب مرنے کے بعد روحے اور जी. مختلف چیزوں जी. کی جو ہے وہ اس میں چلی جاتی نئے جنم لیتی ہیں اچھے والا کسی اچھی میں آ جاتا ہے ورنہ بندر کتے میں آ جاتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے اعتبار سے بھی ان کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے کپتان باطل عقیدہ ٹھیک ہے ان کے اعتبار سے آپ جو لے لیں تو جب وہ کسی دوسرے میں جاتی ہے تو وہ پھر وہ بلی اور کتا ہی کہلاتا ہے پھر وہ انسان ہی کہلاتا تو روح بذات خود تنہا جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے خارج کے اندر کوئی دوسرا وجود نہ اس کے لیے جسم نہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح اسلام بھی عطا فرمائی ہے اور کالب اسلامی عطا فرمایا جس میں اسلام بھی عطا فرمایا اب میں اس کے لیے دین کی جو سب سے بنیادی ترین چار عبادتیں ہیں میں ان کی مثال ات کرتا ہوں نماز ہے نماز کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح قرآن پاک کے اندر بیان فرما نماز کی روح کیا ہے روح سولاد کیا ہے فرمایا آخری سولہ ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تو یاد اللہ جو ہے یہ روح نماز ہے اللہ بہت بہت حدیث مبارک کے اندر نبی پاک صلاح و السلام سے عبادت کی روح پوچھی گئی فرمایا انتاب اللہ کا انا کا تارا تو اللہ کی عبادت ایسے کر کے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے فا علم تک کن تارا اور اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے تو عبادت اس کو اس جو ہے وہ بلیف کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے اب نماز کی روح عبادت کی روح ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ کی یاد اور یہ تصور یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہی ہے نماز کی روح لیکن کیا قرآن و حدیث نے صرف اتنا ہی بیان کیا جی یا اس کے ساتھ باقاعدہ پورا ایک سسٹم اور پورا ایک بدر بھی عطا فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں وہ نماز تقمیر تحلیمہ سے شروع ہوتی ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے اس نماز کے اندر قیام ہے رکوع ہے سچدہ ہے قراءت ہے اطاہیات ہے قیام پہلے ہے رکوع بعد میں سچدہ بعد میں ہر نماز کی اتنی رکعتیں ہیں یہ جو سارا کچھ ہے یہ سب قالب ہے یہ بدن ہے یہ یہ نماز کا بدن ہے اور اس نماز کے بدن میں جو روح ہے وہ خدا کی یاد ہے سبحان اللہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں خدا کو یاد کیا آپ نے فنا پڑھی اللہ کو یاد کیا سورہ فاتحہ پڑھی اللہ کو یاد کیا آپ نے خدا کا قرآن پڑھا تو اللہ کو یاد کیا آپ نے رکو کی تصویر پڑھی تو اللہ کو یاد کیا آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھی تو اللہ کو یاد کیا اپنے اطحیات پڑھی تو اللہ کو یاد کیا آپ نے سلام بھی پھیرا تو ورحمت اللہ اللہ کو یاد کیا اللہ اللہ دیکھیے وہ جو روح نماز ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک موجود ہے بے شک. لیکن یہ قطعی طور پہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہ نماز فرد ہے جس کا مقصد اللہ کی یاد ہے لہٰذا کر جیسے مرضی لینا <تصفح> نہیں بلکہ پورا کا پورا اس کا طریقہ بیان کیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ نماز کی صرف رونی بھی بلکہ نماز کا جسم بھی ساتھی اللہ تعالی نے دیا زکات کو لے لیں <تصفح> زکات کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا کئی لا یقینا دولت بین الگ کو ایسا نہ ہو کہ دولت صرف تمہارے چند افراد کے درمیان ہی رہ جائے صرف مالداروں کے درمیان ہی دولت رہ جائے اور غریب بیچارے بھوکے مرتے رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوات کی روح یہ ہے کہ اتنا ایسا ڈفرینس نہ ہو کہ ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ کسی کے کتے بھی دنیا کی بہترین ڈیزائن کھا رہے ہوں اور دوسری طرف بہت سارے لوگ بھوکے مر رہے ہوں اس کا جو ہے اس کی تقسیم ہونی چاہیے دولت کی تقسیم لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرما کے چھوڑ دیا اب چاہو تو اشتراکی نظام لے لینا چاہو تو کمیونزم لے لینا چاہو تو حکومت سب لوگوں کے مال پہ غصب کر دے یعنی اتنی بڑی چوری اور ڈکیتی کرے کہ پورے ملک کے لوگوں کا مال ہی رسب کر لے کیا دین نے اس کی اجازت دی یا زکوات کا پورا اس کی پوری تفصیلات بیان کی کتنے مال پر زکوٰۃ ہے اور کتنی زکوٰۃ ہے کتنے مہینے بعد دینی ہے یا کتنے عرصے بعد دینی ہے تو شریعت نے اس کا پورا طریقہ بیان کیا کہ اگر سونا چاندی یا روپے پیسے ہیں ان کی زکوٰۃ یہ ہے اگر جانور ہیں تو ان کی مقدار یہ زکات یہ ہے اگر کھیتی باڑی ہے تو فصلیں ہیں پھل ہیں تو اس کی مقدار یہ ہے اس پر یہ زکات ہے یہ پورا کالب اس کا عطا فرمایا اس میں ہو وہی تقسیم ہی رہی ہے ایک آدمی کا ایک کروڑ روپے روپیہ ڈھائی لاکھ روپے زکات ہے اس کے اوپر تو اب ڈھائی لاکھ اس نے غریبوں میں ہی تقسیم دینی ہے تاکہ لا یقینا دولت بینک اغنیائی نین پایا جائے جی لیکن ایسا نہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیا کہ بھائی دیکھو ارتکا سے دولت نہیں کرنا تقسیم کرنی ہے اب جیسے مرضی کر لینا ایسا نہیں بلکہ اس کی پوری پوری ڈیٹیل بیان کی گئی تو زکات کی روح بھی بیان کی گئی لیکن زکات کا بدن بھی ساتھ دے دیا گیا کہ یہ روح اس بدن میں ہونی چاہیے اس بدن سے باہر رکھو گے تو ایسے ہی ہے کہ انسان کی روح کتے میں ڈال دے بلی میں ڈال دے اچھا اسی طرح آپ روزے کا لے لیں روزے کی روح تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی واضح طور پر بیان فرمائی ہے واضح ترین آیت مبارکہ موجود ہے کہ روزے کا مقصد ہے کہ تمہیں تقوا نصیب ہو جائے تمہارے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو جائے جس کے ذریعے تم گناہوں سے بچو تمہیں سیلف کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہو جائے اپنے نفس پہ ضبط اور قابو حاصل ہو جائے تو یہ جو رو ہے یہ تو آیت کے ساتھ ہی متصل بیان کر دی لیکن کیا اس کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ دل کرے تو کبھی رات میں روزہ رکھ لینا دل کرے تو کبھی دل میں روزہ رکھ لینا اسی طرح کبھی موڈ بنے تو رمضان میں رکھ لینا دل کیا تو محرم کے اندر بھی جو ہے نا وہ تیس پورے کر لینا اچھا پھر یہ کہ بھئی دو چار دس آٹھ جتنے مرضی رکھ لینا یا فکس کیا کہ ماہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اسٹرکٹ بیان کی ہے لعلکم اس کے ساتھ ہی بیان کیا نا شاہ منکم قرآن شاہدہ تو, تو فمن شاہد ہے یہ جو روح ہے ساتھ ہی اس کا بدن لیا تھا فرما دیا تو یہ دیکھیں روح اور بدن دونوں ساتھ آتا ہے اسی طرح اب حج کو لے لیں حج کی روح کیا ہے حج کی روح ہے للہ اللہ اللہ سے منی سطا سبیلا کہ حج سراسر اللہ کے لیے ہے اس میں دوسری بہت ساری چیزیں ہیں نہیں کہ یوں تو یوں تو یوں حج یہ ہے کہ خدا کی محبت میں بس فنائیت ہے آپ نے وہ کپڑے پہن لیے جو آپ زندگی میں پہنتے ہی نہیں جن کے پہننے کا کوئی ایسا بطور خاص ہے نہیں بس ایک عاشقوں والا لباس ہے ایک دیوانوں والا لباس ہے اچھا آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تین چار مقامات کی جن آپ سیر کر کے آ جاتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا یہ جو آپ جنگلوں میں نکل گیا عاشق یہ محبت والا جنگلوں میں نکل گیا اس کو ویرانوں کے اندر جو بھیج دیا اچھا وہ ایک خانہ کعبہ کے جا کے چکر لگا کے آ جاتا ہے لاجیکلی تو وہاں پر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہاں وہ لاہی کا مفہوم پایا جا رہا ہے کہ یہ محب اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے پھیرے لگا رہا ہے تو وہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو بیان کر دیا کہ اللہ کے لیے بس خالص اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے سبحان اللہ. اب یہ جو اس میں عشق و محبت فنت کا جو معنی حج کے اندر بیان کیا گیا تو کیا اس کے بعد کالم کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے گھر کا حج فرض ہے گھر سے نکلیے گا ٹکٹ کرائیے گا خانہ کعبہ جائیے گا وہ ہم اس کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں نہیں یہ نہیں ہے کہ جس دن مرضی چلے جانا دل کرے تو محرم بھی حج کر لینا ورنہ سفر کے اندر بھی کر سکتے ہو ایسا نہیں سکس ڈیٹس میں فلاں فلاں نو تاریخ کو نو سلیحجہ کو حج ہوگا احرام باندھ کے جائیں گے تو حج ہوگا خانہ کعبہ کا طواف تنہا کافی نہیں وہ ایک فرض ہے لیکن ارافات کے اندر بھی جانا ہے وقوف کوف بھی ہے وقوف مزدلفہ بھی ہے رمی جمار بھی ہے رمی جماعت بھی ہے یہ پورے کا پورا کالا بتا فرما دیے اور یہاں پر اگر میں اس کی تفصیل کے اندر جاؤں تو میں حج کی ایک ایک چیز کے اپنے جو مقاصد ہیں وہ بھی میں کر سکتا ہوں کہ بھائی اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا مقصد لیکن چونکہ اجمالن کلام کرنا مقصود ہے کہ حج کی روح اللہ تعالیٰ نے صرف تنہا بیان نہیں فرمائی بلکہ وَيُعَلِّمُكُمُ الم <الْكِتَاب> وہ نبی تمہیں کتاب پڑھ کے نہیں سناتے صرف یسل علیکم آیاتی نا آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں تاکہ آیات یاد ہوں دل و دماغ میں بیٹھ جائیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ یو المکمل کتاب وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں سبحان کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے لطبی شینا سبحان اللہ ہم نے ان پہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بیان لطبی شینا تبین کہتے ہیں کھول کر کسی کو بیان کر دیں لطبینہ لناسی لِن مان نصلا لہین کہ ان کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا وہ ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں تو وہ جو کھول کر بیان کرنا تھا وہ جو تعلیمی کتاب تھی وہ جو تبھی کتاب تھی وہ جو تفصیل کتاب تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وہی قالب ہے وہی بدن ہے وہی قالب ہے وہی بدن ہے اچھا یہ میں نے چار جو بنیادی عبادتیں ہیں میں نے ان کے اعتبار سے کر دیا اور یہ وہ ہیں جن کو کہا گیا بونی علیہ السلام سنگھ شہاد اللہ الا اور اس کے آگے یہ چار چیزیں بلد بلد تو روح اسلام اور بدن اسلام کالب اسلام وجود اسلام یہ اللہ رسول نے دونوں ہی بیان کی اب جو شخص روح اسلام تو لے لے اور بدنے اسلام کو بولنے کہ نہیں ڈونٹ ٹچ می نہیں یہ نہ مجھے چھوے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا با کتاب تک فرون کیا تم اللہ کی کتاب آہا کے آہا کچھ حصے پہ تو ایمان رکھتے ہو آل روح والے حصے پہ لعلکم اللہ پر ایمان ہے لذکری پر ایمان ہے لاہی پر ایمان ہے اور کئی لا یقم بین الغنیا مین پر ایمان ہے بکیا و تق باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو بقیہ کا انکار کرتے ہو تو فمان من يفعل منكم ایسے رسوائی ہو اس کے لیے اور آخرت کے اندر وہ عذاب کی طرف پھیرا جائے تو یہ چار میں نے مثالیں آپ کے سامنے ارز کی ہیں اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بیسک چیزیں کہ جہاں پر حالانکہ اگر ان کو Uh, لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا تو گرتے پڑتے لوگ کچھ نہ کچھ ڈنکا کر ہی لیتے نا ہو سکتا کچھ زیادہ ہی کر لیتا نماز کا کہا گیا کہ ذکر اللہ اس کی روح ہے تو ہو سکتا کہ صرف یہ ڈیڑھ گھنٹے کی پانچ نمازیں تھی وہ تین گھنٹے بیٹھا رہتا تو جب وہاں کے جہاں بندے کا ذوق اور محبت اس سے کچھ زیادہ ہی کروا دے گا جب وہاں بھی ساتھ میں بدن اور تفصیل ساتھ بیان کی ہے تو وہ چیزیں کہ جن میں نفس جڑا ہوا ہے پیسے کے معاملات پیسے کے معاملات کے جہاں نفس جڑا ہوا ہے تو وہاں تو زیادہ خدشات موجود تھے کہ بندہ ڈڈی مارے گا کہ نہیں بھائی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے وہ اتنا صرف یہ ہے کہ کسی کا ناجائز مال نہ کھاؤ یہ اس کی روح ہے یہ اس کی روح ہے کہ فرمایا کہ یہ بالکل روح ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ لیکن وہ باطل وہ جو روح ہے کہ باطل طریقے سے نا کا اس کی تفصیل کیا ہے اس کی تفصیل نبی پاک علیہ سلاد السلام نے بیان فرما دی سود اسی باطل طریقے سے جو ہے کسی کا مال کھانے کا نام ہے اسی طرح جو فاسد اقو ہیں جو شرعی اعتبار سے ناجائز آپس کا کاروبار ہے یا ناجائز نوکریاں ہیں یہ یہ جو ہے یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے حتیٰ کہ جس چیز کو لوگ نہ بھی سمجھیں مثال کے دور پہ تعداد ہے کہ جو شراب کی خرید و فروخت کو غلط نہیں سمجھتی بغیر مسلموں کے اندر تو عام ہے نہیں لیکن مسلمان کے حق میں یہ اقل مال بل باطل کی صورت تو اسلام نے جب عبادات کے اندر روح کے ساتھ اس کا کالب و بدن اور اس کی تفصیلات ملی ہیں اسی طریقے سے جو شریعت کے دوسرے احکام ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے جن کا تعلق میاں بیوی کے ساتھ ہے نکاح کے ساتھ ہے جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے جن کا تعلق انسان کے ذاتی اوصاف کے ساتھ ہے وہاں پر بھی تنہا اسے روح نہیں دی احکام کی روح نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں ورنہ مثال کے طور پہ اندر کیا کسی کا نقصان ہوتا ہے نیمت کے اندر کسی کا اصل مقصود قیمت کی روح کیا ہے قیمت کی حرمت کی روح کیا ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو اس کے پیچھے اصل جو حکمت ہے روح ہے وہ یہ ہے کسی کو تکلیف نہ ہو لیکن اگر میں اور آپ بیٹھ کے قیمت کرتے ہیں اور جس بندے کی کر رہے وہ دنیا سے ہی جا چکا ہے تو اب اس کو کیا نقصان ہوگا مردے کی قیمت سے مردے کو کیا نقصان ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شریعت کہتی حرام اب اگر کوئی آدمی ہوں پکڑ کے بیٹھا ہو تو اس کے اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یار مردے کے بارے میں اتنا کیا سینسٹیو ہونا بھائی میں مردے کو کون سا نقصان پہنچ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیمت حرام دین نے فرمایا یہ حرام کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف روح پہ چھوڑا جاتا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم خود ہی کہہ یہ, ٹھیک ہے, یہ جائد ہے یہ نہ جائزہ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ, وہ مراد باطل ہے کلمہ سچا اچھا لیکن جب اس کو ہمارے دیکھیں گے تو پھر پورا جہان ہے یہ میرے ایک پہلو کے اعتبار سے بات بیان کی ہے ورنہ دین کی ایک دوسری روح. تسکیہ کی اعتبار سے کلام کرے تو پھر ایک دوسری آہا. کلام چل چل پڑے پڑے گا ایک دوسری بحث چل پڑے گی لیکن یہ کہ کافی ان شاء اسلام اسلامی تعلیمات اسلام کے بنیادی ارکان اپنے اندر کیسی حکمتوں کو سمئے ہوئے ہیں میں تو مفتی صاحب کے جواب میں اس نقطے پر کھو گیا جب آپ نے صرف زکاط کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے اشتراکیت اجتماعیت اور دولت کی منصفانہ تقسیم معاشرے سے غربت کا اٹھ جانا اور لوگوں کا غربت کی لکیر سے ابھر کر اوپر آنا ان جیسے موضوعات کے جن پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں بڑے بڑے نظام بنے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوئے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اسلام نے صرف زکوات کا ایک نظام دے کر اسلام نے صرف زکوٰۃ کا ایک نظام دے کر ان تمام چیزوں سے ہمیں بے نیاد کر دیا ہے اب ہمیں دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے اور غریب کے حقوق کی جد و جہد کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام ہی پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور مالدار اپنی زکات درست طریقے سے نکالے پوری نکالے اور پھر حق دار تک اس حق کو بطریقے احسن پہنچا دے تو یقین مانیے کہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اچھا پھر روح اسلام عبادات کی روح سبحان اللہ کیسے کیسے بینیفٹس ہیں کیسی کیسی چیزیں ہیں بہت سی ایسی باتیں جو ابھی تک اظہار کی متقاضی ہیں لیکن وقت کا دامن تنگ ہے ایسے یہاں محمود ذرا سا آگے بڑھتے ہیں مطلب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت جو پوری امت مسلم جس دور سے گزر رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تیسری دنیا میں ہیں پسماندہ ہیں پیچھے ہیں تعلیم یا ٹیکنالوجی کے دور میں ہم بہت پیچھے ہیں اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی پور پرفارمنس ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ مذہب کے پیروکار ہیں ٹوٹلی کمیٹیڈ ٹورڈز ریلیجن اسلام پہ سختی سے عمل پیرا ہیں تو اس حوالے سے آپ ہماری کیسے رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ نظریہ غلط ہے یہ جو کنسپٹ ہے نا بیسیکلی کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ مذہب کی طرف ملان رکھتے ہیں مسلم ہیں اور اپنی عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ پور ہے تو جب ہم ایک پہلی نظر میں اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام گویا کہ اس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں تو اب جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہے ویک ہے یعنی یہ اس میں سے ایک مطلب یہاں نکلتا ہے حالانکہ اگر کوئی حقیقی معنیٰ میں اسلام کا مطالعہ کرے یا اسلامی احکامات پر عمل کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا تو علم کے بارے میں جو رویہ ہے اور اسلام جس طرح علم کو اہمیت دیتا ہے یا جس طرح اسلام علم کو ڈیل کرتا ہے اور علماء کی جس طرح اسلام جو ہے نا وہ پذیرائی کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کہیں نہیں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پہلی وہی اتری وہ کس کیا لفظ تقرا ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی پاک کا جو مقصد بیان کیا گیا اس میں تعلیم ٹھیک ہے اس میں صلی اللہ تعالی علی وسلم کا جو تعلیم دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع اسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں نے جہاں پر علم کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوئی ان دیکھا کہ اسلام پر عمل کرنے والے کس قدر کمیٹڈ تھے علم کے ساتھ اور انہوں نے کس طرح ترقی کی اسلام نے کس قدر جو ہے وہ علم کو پروموٹ کیا وہ دور تھا کہ جب لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اس وقت اسلام نے ایسا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں کہہ رہے کہ لوگوں میں ایسی ریولیوشن آئی کہ لوگ بہت زیادہ عالم بنیں بہت زیادہ پڑھنے والے بنیں لکھنے والے بنیں سیکھنے والے بنیں سکھانے والے بنیں اور علم کا ایک پورا دبستان بن گیا کتنے سارے علوم ہیں جن کو مسلمانوں نے ان کی بنیاد رکھی ان علوم کی پہلے بنیاد ہی نہیں تھی مسلمانوں نے ان علوم کی بنیاد رکھی کتنے علوم ایسے ہیں اور پھر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اہل صفا جو تھے ان کو باقاعدہ تعلیم کا نظام تھا اور پڑھایا جاتا تھا اچھا اس کے بعد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فریے کے طور پر یہ رکھا جاتا ہے کہ جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ ان کو لکھنا سکھا دیں بچوں کو یہ یعنی ایک طور کا فضیہ رکھا گیا اچھا پھر احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ علم جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی اور فرمایا گیا کہ جنت میں جو علما ہوں گے ان کا درجہ انبیاء سے ایک درجہ کم ہوگا مطلب یہ کہ ان کے بہت زیادہ وہ جنت میں قربت اختیار کریں گے جو عالم ہیں پھر ان کے لیے جو آخرت میں انعام رکھے گئے ٹھیک ہے پھر علم کی تلاش پر جس طرح ابھارا گیا اور فرمایا گیا کہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا ضروری ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس پر ہم عمل کرنے کی وجہ سے ہماری پرفارمنس پور ہو رہی ہے یا ہم پیچھے رہ ہیں تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اگر ہم اسلام کے دامن کو تھامیں اور حقیقی طور پر اسلام پر عمل کریں تو اسلام تو ہمیں علم تحقیق تفکر ہر چیز کی طرف بلاتا ہے ابھارتا ہے اور جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے وہ دنیا میں پاور بھی بنے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ایجاد کی جن کی بنیاد پر آج دنیا جو ہے ایڈوانس ہے یہ مسلم ہیں یا ہم ایک جو ہے وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو انصاف پسند مغربی معاشرہ ہے اس کے بھی ہم حقین کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ان الفاظ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج کی جو ترقی ہے اس کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی سبحان ہیں اللہ مطلب غیر متاثر لوگ جو ہیں وہ یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں کتابوں میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ نام ہے اور انہوں نے اس کی پیچھے جو ہے نا وہ پوری ہسٹری بیان کی ہے تو مسلمان جب اسلام پر عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کنسپٹ سے پیچھا چھڑا کر اسلام پر عمل کیا جائے اسلام اس طرح علم و تحقیق کی طرف بلاتا ہے اس کی طرف آیا جائے تو ان شاء اللہ کامیابیاں ملیں گی مختہ ان شاء جب اس پر جو ہے نا وہ کلام فرمائیں گے مزید کلام فرمائیں گے تو ہمیں مزید واضح جو ہے نا وہ پتا چلے گا یہ یوں ہی ہے یہ جو بات ہے نا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ آدمی نا بڑا صاف ستھرا ہے کیونکہ یہ سالانہ نہاتا نہ ہے اور یہ بڑا میلہ ہے کیونکہ یہ روزانہ نہاتا ہے یعنی جو, جو بات کہی ہے اس کے بالکل آپ الٹ دلیل دے دیں تو اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے جو سلانا نہائے گا تو وہ میلہ ہوگا جو روزانہ نہائے گا وہ صاف ستھرا ہوگا اب اسلام کو ترقی کی رام رکاوٹ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ یہ بندہ میلہ ہے کیونکہ یہ روزانہ ہی نہاتا ہے اور اسلام دشمنی کو کہنا کہ یہ ترقی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہنا یہ سلانا نہانے والا بہت صاف ستھرا ہے میں آپ کے سامنے دو چیزیں کرتا ہوں دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان آج پستی کا شکار ہیں یا ماضی کے اندر پستی کا شکار تھے آج پستی کا شکار ماضی <سؤال> <آج پستی سؤال> کے اندر تو ورلڈ پاور تھی نا سپر پاور تھی دنیا کی مسلمان مسلمان ترقی پر تھے سائنس میں بھی ٹیکنالوجی میں بھی میڈیکل کے اندر بھی اور باقی جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر مسلمان تہذیب غالب تھی مسلمان حکمران غالب تھے مسلمانوں کی ایجادات غالب تھی ٹھیک اچھا یہ تو ہے کہ پہلے مسلمان ترقی پر تھے اور آج تنزلی میں ایک اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمان اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں یا پہلے والے اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے گنا زیادہ عمل کر مطلب یہ ہوا اب خلاصہ یہ نکلا کہ جب مسلمان اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے تھے تو وہ زیادہ ترقی پر تھے وہ زیادہ غالب تھے وہ دنیا میں زیادہ عزت والے تھے وہ دنیا کے اندر زیادہ علم کے جو وہ علم بردار تھے اب مسلمان جتنے اسلام پر عمل کرنے میں کمزور ہیں اتنے ہی اپنی ترقی کے اندر کمزور ہیں تو اب بتائیے کہ اسلام پر عمل کرنا ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا یا اب اسلام کو چھوڑنا تنظری کی طرف لے کے جانا ہے بڑی وعدے سی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اسلام پر صحیح طریقے سے عمل ہوتا رہا تب تک مسلمان ترقی یافتہ رہے مسلمان غالب رہے اور جب انہوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑا تو یہ تنزلی اور پستی کا شکار ہو گئے یہ تو وہ ہے جو پوری پچھلے چودہ سو سال کی تاریخ کا میں نے دو سوالوں کے اندر آپ کو خلاصہ رکھا ہے یہ. اچھا اب یہ بات کہ یہ کہنا کہ نہیں بھی مسلمانوں کا بہت زیادہ مذہبی ہونا یہ ان کی دنیاوی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے تو یہ تو ایک دعویٰ ہے نا یہ تو ایک دعوی ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے اگر ایک جملہ ہی بولنا ہے تو جملہ بولنے کے اندر اگر کوئی یہ بول دے کہ بھائی دنیا اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ سائنس ترقی کر رہی ہے اسے یہ کہا جائے گا نا کہ بھائی یہ کیا بات کر دیا آپ نے کہ سائنس ترقی کر رہی ہے تو دنیا پریشان ہے یا چونکہ اے سی جاد ہوگا لیا آج کل گرمی بول لگ رہی ہے تو بھائی جو بات کہی جائے اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے اب دنیا میں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا مسلمان چونکہ بہت زیادہ مذہبی ہیں لہٰذا اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے تو یہ تو ایک دعویٰ ہوا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اصلا کوئی نہیں اس کی دلیل اصلا کوئی نہیں ہے وجہ،, وجہ یہ ہے کہ ترقی کی جتنی صورتیں ترقی سے مراد کیا ہے پہلے تو یہ اگر واضح ہو جائے تو پھر تو اس کے اعتبار سے ہم کلام کرتے اگر تو ترقی سے مراد یہ ہے کہ بدکاری عام ہو جائے اگر تو ترقی سے یہ مراد ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے اگر ترقی سے یہ مراد ہے کہ اولاد کی نظر میں ماں باپ کی عزت کوئی نہ ہو اگر ترقی سے یہ مراد ہے کہ باپ اگر بوڑھا ہو کے کھانسنا شروع کرے گا تو اٹھا کے اولڈ ہوم کے اندر اسے ڈال دیں اگر ترقی یہ ہے کہ جوان بیٹی جناب گھر سے بھاگ جائے اگر ترقی یہ ہے کہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ اپنے جو ہے ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے رات کو لے کے آئے اور ہر تیسرے دن اسے بوائے فرینڈ بدلاؤ ہوا ہو اگر تو اس کا نام ترقی ہے تو پھر یقیناً اس ترقی کے رام اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ترقی کے رام اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ یہ ترقی نہیں تباہی ہے اگر پاگل خانوں کا آباد ہونا نفسیاتی امراض کی وجہ سے اگر شادی سے پہلے جناب پانچ پانچ بچے ہو جانا اور شادی سولہ بیس سال کے بعد کرنا اگر یہ ترقی ہے تو اسلام یقیناً اس کی رام میں رکاوٹ ہے لیکن اگر ترقی اس کا نام نہیں ہے اور آپ ترقی یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم سائنسی ترقی کہتے ہیں یا جسے میڈیکل کی ترقی کہتے ہیں کہ آپ نے جہاز بنا لیے اے بنا لیے اب چاند پہ چلے گے اب مریخ پہ چلے گے آپ نے سورج کے بارے میں ریسرچ کی آپ نے گلیکسیز کو ڈسکور کر لیا آپ نے کہکشاؤں کو دریافت کر لیا آپ نے جناب دنیا میں نتنی ایجادات کر لی فون ایجاد کر لیا موبائل ایجاد کر لیا آپ اس سے بھی کچھ آگے ایجاد کرنا ہے انٹرنیٹ ایجاد کر لیا اس سے بھی آگے کچھ ایجاد کرنا ہے اگر یہ چیزیں ترقی تو بتائیے کہ دین اسلام کا وہ کون سا حکم ہے جو اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے بہت عموماً ترقی کا تو یہ مفہوم دیا جاتا نا پہلے والا تو میں نے بطور ایک الزام قسم کے طور پہ میں نے بیان کیا تھا لیکن ترقی میں اسی کو کہا جاتا ہے نا تو بھائی کیا قرآن میں حدیث میں یا جو محقق دین کے اسکالرز ہیں علماء ہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ چاند پہ نہیں آنا بالکل کیا اسلام کسی نے کہا کہ اسلام کا حکم ہے کہ تم نے مریخ کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرنی کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم نے کہکشاؤں کو دریافت نہیں کرنا کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم نے طب کے اندر کوئی ترقی نہیں کرنی کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ دنیا کی جدید ترین میڈیکل کی مشینیں تم نے نہیں کرنی کیا اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم نے موبائل نہیں ایجاد کرنا موبائل کا استعمال نہیں تو ایسا تو کوئی حکم نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ معاملہ ہے اس اپوزٹ معاملہ ہے کہ دین کی دو باتیں بھی اگر میں ارض کر دوں تو پوری کی پوری سائنس کی جو اس کے اندر بنیاد ہے وہ اس کے اندر موجود ہے جو سائنسی ترقی ہے جو یہ ترقیاں ہیں یا تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ انسان کو جست جو ہے انسان کے اندر تجسس ہے کہ اس کو پتا چلے کہ ادھر کیا ہے مریخ پہ کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ مریخ پہ جا کے رہائش کرنی اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن بظاہر یہ کہ بہت کم چانس ہے رہے چلے مریخ کا تو ہوگا کہ وہاں جا کے رہائش سورج پہ تو رہائش نہیں کر دیجیے سورج کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے گلیکسی دنیا میں اربوں کی تعداد میں کہ ان میں اربوں خربوں ستارے ہیں تو ان کے اوپر جا کے جو ہے وہ ہم نے کوئی کھیل تو, تو نہیں کھیلنا وہاں جا کے چائے شائے تو نہیں پی لیکن پھر بھی ان کے بارے میں کیوریسٹی ایک جستجو ہے ایک تجسس ہے اب جہاں تک اس تجسس کا تعلق ہے یہ تجسس ہے جو اس طرح کی چیزیں کرواتا ہے تو یہ تجسس تو خود قرآن دلوں میں ڈالتا ہے آہ, بہت خوش یہ شوق تو قرآن دلوں میں ڈالتا ہے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے اِنَّ فی خلق فی لیکن یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اس کی جو صرف تمہیں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرو تجسس جو ہے وہ بذات خود انسان کے اندر بڑی ایک مضبوط ہے ایک اس کے اندر بڑی مضبوط جو ہے نا اس کے اندر ایک موٹیویشن کہہ لے محرف کہہ لے محرک ہے کہ انسان دریافت کرنا چاہتا ہے معلوم کرنا چاہتا ہے اس کے اندر تجسس ہے یہ معلومات کا دریافت کا پتا حاصل کرنے کا علم کا نالج کا تو یہ تو اللہ تعالی نے بھی فرمایا پہاڑوں کی طرف گاڑ دیے گئے زمین کے اندر گاڑ کے بنا دیا گیا تو قرآن تاکہ یہ تجسس پیدا کر رہے اولم یون گروفی منا کی واقعی آسمان و زمین میں جو خدا کی بادشاہتیں ہیں ان میں نظر نہیں کرتے فرم سی انفسی کم آفال تم سے تمہاری ذاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی سن آیا انفسی ہم انہیں دکھائیں گے آفاق کے اندر اپنی نشانیاں اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر ان کے اپنے وجود کے اندر ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو اگر ترقی اور یہ جتنی دریافتے ہیں ان سب کے پیچھے موٹیو اور محرک اور مقصد اگر تجسس ہے تو یہ تجسس تو قرآن سے زیادہ کسی نے ابھارا ہی نہیں بہت خوبصورت اور اگر یہ ساری ترقیوں کا مقصد یا دوسری بہت ساری ترقیوں کا مقصد ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانا میڈیکل کی چیزیں کیوں زیادہ ہوتی انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے آپریشن کے نیت طریقے ہیں دوائیاں نیت نئی ہیں مشینیں نتنی ہیں اور جو نیو نیو انسٹرومینٹس ایجاد ہو رہے ہیں یا یہ ہمارے موبائل ہیں یہ ہماری لائٹس ہیں بجلی ہے بلب ہیں اور نہ جانے سولر لائٹس ہیں یہ جتنا کچھ ہے اس کا مقصد کیا آتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس الناس بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا فائدہ دینے والا ہے تو بھائی جب موبائل لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ ایک نہیں دس قسم کے موبائل ایجاد کرو اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو نفع نفع لفنافیشل فار دا مین کائنڈ جو انسانوں کے لیے جو لوگوں کے لیے مفید ہے تو وہ کرو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنے بہترین بن جاؤ گے تو. آرام دے سے آرام دے گاڑیاں ہیں ایجاد کرو آرام دے کمفرٹیبل کمفرٹیبل خیر الناس اللہ زیادہ آرام دینے والا لوگوں میں اتنا بہترین ہوگا اتنا اچھا ہوگا وہ تو اگر نفع ناف اگر لوگوں کا انسانیت کا بھلا اور ان کی بھلائی اور ان کی خیر اور ان کا نفع اور ان کی کمفرٹ اگر یہ مقصود ہیں سائنس سے تو پھر تو اس کے بارے میں تو ہمارے دین نے تو پہلے بتا دیا قرآن حدیث نے تو پہلے بتا دیا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے تو لہٰذا لوگوں کو नफा پہنچانے والی کام کرو جتنے بھی کر لیں اب اس کے اوپر اب مزید اب اگر اس کے اوپر یہ سوال ہو نہیں پابندیاں بھی تو لگا دیتے ہو نا سوال یہ ہوتا ہے کہ چلے یہ تو مان لیا اللہ کے مان لے جو میں نے چیزیں ارض کی ہیں ورنہ جو بالکل ہی ڈھیل قسم کے ہوتے مانتے ہی نہیں دیکھیے اگر کوئی اس کے ساتھ یہ کہے کہ نہیں اس کے ساتھ جو تم پابندیاں لگا دیتے ہو مثلاً آ, لاؤڈ اسپیکر تصویر ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں اب اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر علماء نے پابندی لگائی تو یہ ان کی خوف خدا کی علامت ہے کہ انہوں نے اندھی تکلید نہیں کی کہ جو مرضی ایجاد کرتے رہو جائز ہے انہوں نے اس کے مقاصد اور دین کی روح اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھی اس پر غور کیا اور پھر اس کے بارے میں جو ان کی رائے بنی انہوں نے دیانتداری کے ساتھ دے دی وہ رائے Science دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی ठीक. بات یہ ہے وہ رائے دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی پابندیاں, پابندیاں دنیا میں کہاں نہیں ہوتی میں آپ کو پابندیوں کی بتا دیتا ہوں اگر سائنس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے یہی اگر یہی مطلب نکلتا ہے کہ اسلام کوئی پابندی نہ لگائے ٹھیک تو بھائی لاؤڈ اسپیکر تو سائنس نے साइंस کیا ہے نا اب میں آپ کے کہاں کے ساتھ رکھ کے بولنا شروع کر دیتا ہوں اور کہاں ہی پھاڑ دیتا ہوں تو مجھے کوئی تو پابند کرے گا مہربانی آپ کی یہ کام تو نہ پھاڑے اس کا میں بولو سائنس ہے بھائی تم پتہ ہے یہ لاؤڈ سائنس کی اجاد ہے یہ کسی پابندی کو قبول نہیں کرتا ڈزنٹ ایکسپٹ اینی ریسٹرکشن زیادہ کام پھاڑنے دو مجھے اپنے تو بھائی خارجی طور پہ کچھ تو پابندیاں لگائیں گے آپ کچھ آپ کی معاشرتی پابندیاں ہوتی ہیں کچھ آپ کی اخلاقی پابندیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی بہت ساری ان کے بہت ساری زندگی کے پہلو سامنے رکھے کچھ پابندیاں لگاتے ورنہ میں آپ کو یہ تو چلے آپ کہیں گے نا یہ جو استعمال کی بات میں کلوننگ کا نام سنا ہوگا آپ نے کلوننگ یہ ہے کہ بھئی وہ جیسے کلونگ کی نا وہ اسی طرح کی اسی کا جین لے کے دوسری اسی طرح کی سیم سیم بنا دی انسانی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے جینس لے کے اسی جیسے جتنے مردی انسان بنا دیے بہو یعنی اس کا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز ہے نا اس کی آنکھیں شیب یہ وہ ہر چیز اسی طرح کی ہوگی اللہ اوپر جا کیا وہ تو یہی تھا نا. جی سائنس جو مرضی کرے اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو لیکن ساری دنیا نے مل کے پابندی لگائی ہوئی ہے اس ترقی کے اوپر اس ترقی پہ اس ایجاد پہ یا اس دریافت پہ اس سائنس کے اتنے عظیم کارنامے پہ ساری دنیا نے مل کے پابندی لگائی ہے کہ انسان کی کلوننگ نہ کی جائے ایک انسان سے جینس لے کر اسی جیسے سو پچاس اور نہ بنائے جائیں اخلاقیات تباہ ہو جائیں گی بیوی کو کیا پتا کہ میرا شوہر یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ پچتر کھڑے سامنے थी? جس سے اس نے پیسے وصول کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو دینے اس کو دینے کس کو دینے کوئی کو بھی آ کے وصول کر لے گا دوسرا روتا رہے گا اسلام علیکم تو انسانی کالونی پہ تو ساری دنیا کے خود جو ہے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لبرل سیکولرسٹ ریشنلسٹ سارے مل کے پابندی لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں سائنس ہے سائنس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک اچھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام سنو مصنوعی ذہانت مصنوعی ذہانت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ روبوٹ کمپیوٹر ایسے بنا دیے جائیں جو خود سوچے اس پہ جو فیڈ کیا جائے وہ نہیں جیسے فیڈ کیا تو ابھی بھی وہ چلتا ہی ہے نا وہ خود ہی سوچ کے کر دے اب اس کی شان میں گستاخی کر دی کسی نے تو کمپیوٹر صاحب کو مار دے گا سب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اس وقت پابندی ہے کیا یہ سائنس کا کارنامہ نہیں یہ سائنس کی دریافت نہیں ہے کیا یہ سائنس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کیا یہ سائنسی چیز نہیں ہے کیوں پابندی لگائی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود لگائی تو جناب علی اگر آپ دو آپ مل جل کے چیزوں پر کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں تو پھر اگر اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں ہے. لہذا یہ والا جو کانسیپٹ ہے کہ بھی اسلام سائنس کی راہ میں رکاوٹ ہے یہ اول کا آخر باطل ہے اول تا آخر غلط ہے میں نے سائنس کی دو بنیادی جو اس کے ریزنز ہیں جو اس کے پیچھے موٹوز ہوتے ہیں وہ میں نے عرض کیے اور وہ قرآن و حدیث سے وہ ثابت ہیں اب رہی خارجی طور پہ پابندیاں تو وہ لگائی جاتی ہیں اس کے اندر کیا حرج ہے آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ نہیں استعمال کرنے دیتے کہ بھائی غلط ویب سائٹس کے اوپر چلے جائیں گے اخلاق بگڑ جائیں گے اور جو ہے وہ بدکاری کے اندر بے حیائی کے اندر جا پڑیں گے تو اس کا کیا مطلب کہ آپ انٹرنیٹ سے دشمن ہیں اور انٹرنیٹ کیونکہ سائنس سائنس ہے لہذا آپ کے دشمن ہو گئے نہیں ایسا نہیں چائنا نے اپنے ملک کے اندر جو گندی ویب سائٹس ہیں فخش ویب سائٹس ہیں آل ٹو آل سب پابندی لگا دی سائنس کی بڑی دشمنی سائنس کی بڑی دشمنی اس ملک نے کر دی اس کے اوپر کسی کو کلام نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سب کو پتا یہ سائنس کی دشمنی نہیں ہے یہ بے حیائی کی دشمنی ہے یہ لوگوں کو تباہ کرنا وقت برباد کرنا درکاری میں ڈالنا تعلقات ستیہ کر دینا خاندانوں کو تباہ کر دینے کے سبر کے اوپر پابندی ہے تو ایسی پابندیاں ایسی بہت ہے اسلام کے اندر چونکہ اسلام تو اس اخلاقیات کا سب سے بڑا محافظ ہے انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے لہذا جو اخلاقیات کے خلاف ہے جو انسانیت کے خلاف ہے اسلام میں پابندیاں لگائی ہیں تو لہذا یہ بات ہی وہ ہے کہ یار یہ بندہ بڑا میلہ ہے کیونکہ نہ نہاتا ہے تو اسلام ترقی کے رقام رکاوٹ ہے کیوں اس لیے کہ اسلام ترقی کرنے کا کہتے ہیں سائنس کا علم حاصل کرنے کا کہتے ہیں تو, تو اس بات کا جیسے کوئی جواب نہیں ہے جواب نہیں. سبحان اللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں مفتی صاحب نے جو اسلامی احکام کی حکمتیں بیان فرمائیں اور اس کے بعد یہ بات قرآن سے ثابت کی کہ اسلام تو کسی طریقے سے بھی سائنسی ترقی کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسلام تو انسان کی جبلت میں موجود چورستی یا تجسس اور دریافت کی جو جستجو ہے اس کو مزید تیز کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو حکمت کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں جتنا بھی بڑھ جاؤ گے آخر تمہارا سر اگر جھکے گا تو اسی خالق کائنات کی چوکھٹ پر کہ جس نے تمہیں بنایا اتنے کمپلیکیٹڈ نظام کے ساتھ اتنی باریکیوں کے ساتھ اتنی حکمتوں کے ساتھ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر ایسی نشانیاں رکھی کہ عقل والے دنگ رہ گئے اور وہ حیران رہ گئے لیکن اس حیرت نے بھی ان کو رب کریم کی طرف ہی لوٹایا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اس حکمتوں بھرے اور اس دانائیوں بھرے دین اور اسی ایمان پر ہو آمین لجاہ النبی الامین